ماہ ربیع الاول کی تیسری تاریخ ہے ربیع الاول کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے ربیع کے معنی عربی میں بہار کے ہیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک بہار ہے ربیع الاول کے مہینے میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دعوت المقامت الاسلامیہ العالمیہ کا جو حصہ سیرت معطرہ سے متعلق ہے اس کا بیان بھی ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیرت سے متعلق اس کتاب کے درس کو اس مبارک مہینے کے ساتھ موافق و مناسب کر دیا شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے الحمد للہ پانچواں نقطہ انسانی اور اسلامی تاریخ سے متعلق ہے کہ اسلام سے پہلے جو قوتیں اور طاقتیں تھیں وہ کس حال میں تھیں اور جب ہمارا مبارک دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک توسرت سے ہم تک پہنچا انسانیت تک پہنچا اس وقت انسانیت کا کیا حال تھا اور اس وقت کا عالمی نظام کیا تھا اس سلسلے میں الحمد گزشتہ اسباق میں تفصیلات مختصر طور پر آ چکی ہیں آج کے درس کا عنوان ہے خلاصۃ و تاریخی فت تاریخ في العربی ولاسلامی منذ قیام ادولت النبیہ و الا ایامینا ہادھی اسلامی اور عربی تاریخ میں ممالک کی جو تاریخ ہے اس کا خلاصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت قائم ہوئی تھی اس تاریخ کو ہم اس وقت سے لے کر آج تک کے دور تک مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے میرے بھائیوں میری بہنوں سن ایک ہجری سے سن چودہ سو پچیس ہجری تک استاذ محترم یہاں اسلامی اور عربی تاریخ کو بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی نظام کی طرف بھی اشارات فرمائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلاط و السلام کی باعث چھ سو بائیس عیسوی میں ہوئی ہے اور استاذ محترم نے یہ کتاب دو ہزار چار عیسوی میلادی میں مکمل کی ہے چنانچہ ہم جو تاریخ بیان کریں گے وہ ایک ہجری سے لے کر چودہ سو پچیس ہجری تک ہے اور چھ سو بائیس عیسوی میلادی سے لے کر دو ہزار چار عیسوی میلادی تک ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد یعنی ان کی پیدائش معتبر اور راجح روایات کے مطابق نو ربیع الاول کو ہوئی ہے میرے دوستوں میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت مدینہ منورہ میں قائم تھی اس کی تاریخ ایک ہجری سے گیارہ ہجری تک ہے 622 عیسوی میلادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستمبر کے مہینے میں بعثت کے تیروے سال مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلامی حکومت کا دارالحکومت قائم ہوا جسے مدینہ منورہ کا نام دیا جاتا ہے اس شہر کا اصلی نام یہ صرف تھا بعد میں جا کر یہ مدینہ منورہ یعنی نورانی شہر میں تبدیل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ان کے نور سے یہ شہر مدینہ منورہ کہلایا یہ شہر ایک طرف اسلامی حکومت کا پائے تخت دارالحکومت اور دوسری طرف پورے عالم میں پوری دنیا میں جو فاتحین کے لشکر تھے ان کا مرکز بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اس کی بنیاد پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہجری تاریخ کی بنیاد پڑی اور ہم جو واقعات یہاں بیان کریں گے وہ ہجری تاریخ کے مطابق بیان کریں گے ساتھ ساتھ میں ساتھیوں کو اس بات کی طرف بھی اشارہ اور تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک کیلینڈر اور تقویم اور جنتری موجود ہے ہمیں ہجری تاریخ کے مطابق آپس کے معاملات طے کرنے چاہئیں اگرچہ اس زمانے میں چونکہ کفار کا غلبہ ہے تو خیر آپ عیسوی اور میلادی تاریخ بھی لکھیں لیکن ہجری تاریخ ضرور لکھنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں میں ایک اہم شرعی مسئلے کی طرف بھی آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مسلسل چھتیس سال تک عیسوی سن کے حساب سے زکات ادا کرتا رہے تو وہ ہجری سن کے اعتبار سے ایک سال کے زکات کو نہ دینے والا کہلائے گا یعنی ایک سال کی زکات اس کی رہ جائے گی اس لیے کہ عیسوی کے اعتبار سے اگر آپ چھتیس سال تک زکات دے رہے ہیں تو ہجری کے اعتبار سے یہ سینتیس سال بنتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہ عیسوی سال ہجری سال سے دس سال آگے کی طرف چلتا ہے اس لیے جب چھتیس سال مکمل ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک سال ہجری کا اضافہ ہوتا ہے گویا کہ جو شخص چھتیس سال تک عیسوی سن کے اعتبار سے حساب سے زکوت ادا کرتا رہے تو ایک سال گویا کے اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس لیے اسلامی ہجری تاریخ اور کیلینڈر کی طرف بہت ہی زیادہ اہمیت اور بہت ہی زیادہ توجہ ہمیں دینی چاہیے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس وقت نماز کا حکم دیں جبکہ وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لیے ماریں تو اب جس شخص نے عیسوی اور میلادی حساب سے اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش لکھی ہوگی تو ظاہر سی باتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر میں کوتاہی کرنے والا کہلائے گا اس لیے کہ جب اس کا بیٹا عیسوی کے اعتبار سے سات سال کا ہوگا تو ہجری کے اعتبار سے تو تقریباً وہ ساڑھے سات سال کا ہو چکا ہوگا اور جب دس سال کا ہوگا تو تقریباً ساڑھے دس سال کا ہوگا تو اس لیے ان شرعی احکامات پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل میں کوتاہی اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے ساتھیوں کو اس طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اس میں بیان فرمائی ہے اس حدیث میں کہ بچوں کے بستر الگ الگ کر دیں تو جس شخص نے اپنے بچوں کی پیدائش کی تاریخیں وغیرہ یہ عیسوی اور میلادی کیلنڈر کے مطابق لکھی ہوں گی اور حساب کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کی تعمیل میں پورے آدھے سال کو تاہی کا مرتکب ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچائے خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخ اور اسلامی ہجری کیلنڈر کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو ہمیں اپنے ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ ہماری جو اسلامی تاریخ اور اسلامی ہجری کیلنڈر ہے یہ بالکل حقیقی اور مصدقہ اور یقینی ہے جبکہ عیسائیوں کی جو میلادی کیلنڈر ہے نا یہ حقیقی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اور انہوں نے جو کیلنڈر عیسا علیہ السلاۃ وسلام کی پیدائش کے ساتھ متعلق بنا کر مشہور کر رکھا ہے دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی پیدائش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ ہے لیکن طاقت تو طاقت ہوتی ہے قوت قوت ہوتی ہے اس لیے آج یہ جھوٹا کیلنڈر جو ہے پوری دنیا پر حاکم ہے اور ہمارا جو سچا کیلنڈر ہے اسے ہمارے مسلمان بھائی بہن تک اور ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں تک اچھی طرح نہیں جانتی اس لئے میرے بھائیو یہ سیرت کا سبق شروع ہے ربیع الاول اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہم نے اسلامی تاریخ اور اسلامی ہجری کے بعض احکامات مختصر طور پر بیان کیے ہیں اور بعض علماء کرام نے جیسے ہمارے حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بہت ہی مفصل رسالہ لکھا ہے ہمیں اس رسالے کو بھی پڑھنا چاہیے اور ان احکامات کی طرف جن کا تعلق اسلامی تاریخ اور اسلامی ہجری کیلنڈر سے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے و صلی اللہ تعالی علیہ خیر اللهم ہی محمد ولا وصحبی اجمائن سبحان اللّہ کشید ولیق و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ